عزت کیسے ملتی ہے سن سولہ ہجری میں مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئیں عیسائی بیت المقدس میں خلا ہو گئے اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرے میں لے لیا اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ عمر فاروق خود آ کر عہد نامے کی تکمیل کریں حضرت ابو عبیدہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے خلیفہ دوم کو مطلع کیا آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا اور بلاخر مدینے سے نکل کر فلسطین کے لیے روانہ ہوئے حضرت عمر فاروق کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم جب آپ مدینہ کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے اگر میں سواری پر بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا اور اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائیں تو ہم جانور کی پیٹھ توڑ ڈالیں گے اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم راستے کی تین باریاں مقرر کر لیں چنانچہ سارا سفر اس طرح طے ہوا کہ ایک بار عمر فاروق بیٹھتے اور خادم اونٹ کی نقیل پکڑ کر چلتا پھر خادم بیٹھتا اور عمر فاروق اونٹ کی نقیل پکڑ کر چلتے اس کے بعد کچھ دور تک اونٹ خالی چلتا اور دونوں اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہوتے اس طرح سارا سفر طے ہوتا رہا حاکم نے روایت کیا ہے کہ اس سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ جب آپ اسلامی لشکر سے ملے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک تہبند باندھے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا کوئی سامان آپ کے پاس نہیں ہے حضرت ابو عبیدہ فوج کے افسر اعلیٰ نے کہا کہ اے امیر المدین آپ کو عیسائیوں کے فوجی افسروں اور ان کے مذہبی عہدیداروں سے ملنا ہے اور آپ اس حال میں ہیں عمر فاروق نے کہا اے ابو عبیدہ کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا انا کنّا قومن نطلب اللّہ بغير ما فہمانعز الله اللہ بى اللہ عزت اور ذلت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا ایک ایسا عقیدہ ہے جو آدمی کو بغیر کسی ہتھیار کے ہتھیار والا بنا دیتا ہے یہ عقیدہ آدمی کو ایک ایسی خود اعتمادی سکھاتا ہے جو کسی خارجی سہارے کے بغیر اپنی اندرونی طاقت کے اوپر قائم ہوتی ہے اس کا خزانہ آدمی کے اندر ہوتا ہے نہ کہ اس کے باہر اور جس طاقت کی بنیاد اندرونی جذبے پر ہو اس کو کوئی چھیننے والا کبھی چھین نہیں سکتا کتاب ایمانی طاقت مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیرہ